صورت المائدہ آیت ایک حالت حرام میں شکار کرنا حرام ہے خشکی کا شکار ممنوع ہے دریائی سمندری شکار کی اجازت ہے آیت دو شاعر اللہ کی حرمت کا بہت خیال رکھو حرم بیت اللہ جمرات، صفحہ مروہ حد یہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو حرمت والے چار مہینوں کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھو جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج جو عمرہ کے لیے آئیں ان کی بھی تعظیم اور احترام کرو اور ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالو جب احرام سے حلال ہو جاؤ تو حدود حرم سے باہر شکار کی تمہیں اجازت ہے ماضی میں مشرقین نے تم پر جو ظلم ڈھائے ہیں ان کی وجہ سے تم معدل و انصاف سے تجاوز نہ کرو اگر کوئی مسلمان تجاوز کرے تو تم اس کا ساتھ نہ دو آیت 3 دین کی تکمیل کا اعلان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر دس ذی الحجا کو میدان عرفہ میں نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا کہ اب صرف دین اسلام ہی برحق ہے اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا آیت چورانوے اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کا یہ امتحان ہے کہ حالات احرام میں اگر ان کی دسترس میں کوئی شکار آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں آیت نمبر پچانوے اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کر لیا اور اسے مار دیا تو وہ دو سمجھدار عادل افراد سے اس شکار کی قیمت لگوائے پھر اسی قیمت کا کوئی مویشی حدود حرم میں ذبح کرے یا اس کی قیمت کا غلہ تقسیم کرے یا جتنے افراد کو صدقہ فطر کی مقدار یہ غلہ پہنچ سکتا ہے اتنے روزے رکھے اور آئندہ کے لیے احتیاط کرے کیونکہ دوبارہ ایسی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ خود اس سے انتقام لیں گے آیت نمبر چھیانوے سمندری شکار حلال ہے حالات احرام میں بھی اس کی اجازت ہے جب کہ خشکی کا شکار اس وقت تک حرام ہے جب تک حاجی حالت احرام میں ہے آیت نمبر ستانوے تا ایک سو اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو دین کے قیام اور اس دنیا کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے اسی طرح شاعر اللہ جیسے حرمت والے مہینے حج کی قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں حج کے علامتی پٹے ڈالے گئے ہوں وہ بھی دین کے قیام اور اس دنیا کی بقا کا ذریعہ ہیں اگر تم ان چیزوں کی جان بوجھ کر بے حرمتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے لیکن اگر بھول چوک ہو گئی یا توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ احکامات پہنچانا رسول کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری کر دی باقی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن ہر چیز کا علم رکھتے ہیں ایک مسلمان کو چاہیے کہ کثرت کی لالچ میں مبتلا نہ ہو برکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھا کرے یہ مزاج بن گیا تو کامیاب ہو جاؤ گے